یہ وہ لوگ ہیں علیہم جن کے اوپر سلاوات امر ربیم ان کے پروردگار کی طرف سے سلاوات شاباش دی جاتی ہے خدا کی طرف سے انعامات سے نوازا جاتا ہے اللہ کی طرف سے مہربانی کی جاتی حضرت ایوب علیہ اللہ تو السلام کے تذکرے میں قرآن پاک میں آیا اللہ نے فرمایا کہ ان وجد نہ ہم نے ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا پھر اشاد ہوا ہے نیم الگ وہ ہمارا کتنا ہی اچھا بندہ تھا انحو افواب ہر ہر بات میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا ہر ہر بات میں ہمیں پکارتا تھا اس لیے صبر بہت بڑے مقامات میں سے ہے اگر انسان اس میں پھسل نہ جائے اور صبر میں شیطان کو بڑا موقع مل جاتا ہے کہ وہ انسان کو ادھر ادھر بہکانے کی کوشش کرتا ہے بس اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدر کرنا سب سے بڑی عبادت ہے حدیث میں آیا ہے ترمزی میں تیرشاد فرمایا صبر کرنا عبادت ہے کیونکہ صدر میں انسان اللہ کی طرف نگاہ لگائے رکھتا ہے نا کہ کب حالات پھریں گے کب حالات تبدیل ہوں گے تو اللہ کی طرف سوچتا رہتا ہے نگاہ اس طرف ٹکی رہتی ہے تو یہ چیز ہے اس وجہ سے اسے عبادت قرار دیا گیا جیسے فالج ہوتا ہے نا فالج سمجھتے ہیں بیماری ہو جاتی ہے اسٹروک تو جی ہاں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری تو انبیاء علم السلام کی بیماری انبیاء علیہ السلام کی بیماری ہے یعنی نبیوں کو ہوتا تھا انبیاء علیہ سلاۃ کو ہوتا تھا فالج میں ہوتا کیا ہے انسان کی پوری توجہ اللہ کی طرف لگ جاتی ہے اب نہ ہل سکتا ہے نہ کہیں جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے تاکہ کھا بھی نہیں سکتا ساری توجہ اللہ کی طرف اس کی لگ جاتی ہے نا ہر ایک جگہ پڑا ہوا ہے اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت برقرار ہے کہ مرتبہ ہوتا ہے سوچ سمجھ سکتا ہے انسان لیکن کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی طرف لگ جاتی ہے طبیعت فالج کے متعلق بھی اسی لیے آیا ہے کہ وہ شہادت ہے اگر کسی انسان پہ آ جائے اور موت اس کی اس میں ہو جائے تو وہ شہادت کی چیز اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ایسا جڑ جاتا ہے تو ارشاد فرمایا جو لوگ بھی صبر کرتے ہیں سلوات امر رب و اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی اللہ تعالی کی طرف سے ان لوگوں پر خدا کی طرف سے شاباش دی جاتی ہے خدا کی طرف سے تعریف ہوتی ہے بلا اکم المحتون اور وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ہدایت پانے والے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق ہے جو اصل میں جڑا ہوا ہے اور صحیح راہ پر چل رہے ہیں